دعا قبول ہو جائے ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے تو یہ چھٹی غلطی ہے دعاؤں کے سلسلے میں اسی طرح سے ایسی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں گناہ ہو یا رشتے داری اور قطع رحمی کی بات ہو یعنی شریعت نے جو رشتے ناتے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف دعا ہو حقوق کی ادائیگی کے خلاف دعا ہو حسن سلوک کے خلاف دعا ہو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے کسی کا حق ہے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے کسی گناہ کی بھی دعا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا للعبد ما لم او رحم رحم مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا پھر قطا رحمی رشتہ ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے تب تک دعا قبول ہوتی ہے جب ایسی دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا اس کو گنا کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے رشتہ ناطے توڑنے کی دعا ہو اگر یا رشتہ داروں کے خلاف دعا ہو جن کا حق ہے ہم پر ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یعنی مثلاً ایک آدمی صحیح ہے آپ اس کے خلاف بدعا کر رہے ہیں. اللہ کیسے قبول کرے گا اس کی؟ وہ صحیح ہے اس کے خلاف اللہ بدعا قبول نہیں کرے گا اس کی تو کوئی واقعی حقدار ہے یہود آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے کی پاس کیا کہتے تھے تم پر موت آئے آپ جواب میں کہتے و تم پہ بھی یعنی تم پہ بلکہ تم پہ. بلکہ تم پہ اطائشہ نے بد دعا کی ان کے لیے آپ نے کہا مائشہ مت کہو نے کہا تم پہ لانو تو اللہ کا غضب ہو تم پہ موت آئے ہے شاہ نے کہا آب آب حضرت کہا نے کہ آپ نے دیکھا نہیں کیا کہہ رہے آپ نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ان کی بد دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی ہاں میری جو دعا ہے جواباً وہ ان کے حق میں قبول ہو جائے گی تو کوئی آدمی اگر واقعی یعنی بے گنا ہے اس کا کوئی ظلم نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر بد کرے اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے سزا دے لیکن ایک آدمی اپنے گھر والے بچے ان کے بارے میں بد کرے تو بعض وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور نقصان ہوتا ہے اللہ کی تقدیر ہے اللہ نقصان کسی کو بھی دیتا ہے لیکن ایک آدمی لائنت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ لائن برسا اللہ کیوں لانت کے اوپر برسائے گا وہ کا اقدار نہیں ہے کا حقدار نہیں ہے ہاں دنیا کی تکلیف دنیا کی تکلیف اللہ کی طرف سے بندوں پر آتی رہتی ہے چاہے کوئی بدوا کرے یا نہ کرے وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اللہ اس کی طرف سے تکلیف ڈالتا رہتا ہے نمبر آٹھ دعا میں یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں حد بندی کرے یعنی اے اللہ اس کو مت دے مجھ کو دے اس طرح سے حد کرنا اے اللہ فلاں جنت میں ہم کو ہی ڈال دے باقی لوگوں کو مت ڈال تو حد بندی کرنا دعا میں یہ بھی غلط ہے دعا میں حد بندی نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر ابو ہر رضی اللہ تم کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی وقمنا نام ہم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے فقال اعرابی اہربی الفصل ایک دیہاتی نے نماز ہی میں دعا شروع کر دی کیا دعا کی اللہ عمر و محمدن ترمنا کیا دعا کی اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر اور ہم دونوں کے کی سوا کسی پر رحمت کر محمد ولا ترحماحدن سلام نبی صلی اللہ علیہ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا حجر تو تو, تو وسیع کو سمیٹ دیا محدود کر دیا اللہ کی رحمت کیا ہے وسیع لیکن اس نے کیا کر دیا اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا آپ نے کہا لقد حجر تواسعن. تو نے تو وسیع کو سمیٹ دیا حد بندی اس کی کر دی اور کہتے ہیں رحمت اللہ مراد اللہ کے نبی صلاحیت یہ تھی کہ تو نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا کم کر دیا حد بندی اس کی کر دی یہ بخاری کی روایت ہے ایک اور روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دخل ایک دیہاتی مسجد میں آیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجالس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے متعدد واقعات ہو سکتے ہیں اس طرح کے مسجد میں آتے ہیں اس نے دو رکعتیں پڑھی معلومہ مسجد میں آنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنا چاہیے اس نے دو رکعتیں پڑھی ثم قال اللہ مرحم نی و محمدن و لا ترحم معنا احدا اے اللہ مجھ پہ اور محمد پر رحم کر اور ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحمت کر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے ابن کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کے ہنسے اور آپ نے کہا لقد حجر تباس تو نے تو وسیع کو کیا کر دیا سمیٹ دیا اور مسد احمد کے الفاظ ہیں لقد حضرت رحمت, رحمت اللہ واسیاح اللہ کی رحمت جو وسیع ہے تو انہیں اس کی حد بندی کر لی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے کہا کہ وسیع کو کم کر دیا ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے اے اللہ میری میرے بیٹے کی مغفرت کر باقی کسی کی بھی مت کر یا اس طرح کی کوئی میرے رشتہ داروں کی کر باقی مت کر یہ, یہ علم کے مطابق نہیں ہے ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے تو یہ مسترد احمد ابودا ترمی نصیر اور روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے نمبر 9 دعا میں بے جا تفصیل کرنا اور غلو کرنا اجمالن جس چیز کو مان سکتے ہیں اس کو غیر ضروری تفصیل سے مانگنا کیسے اے اللہ میرے سر کو سلامت رکھ اے اللہ میرے ہاتھ کو سلامت رکھ دائیں ہاتھ کو سلامت رکھ بائیں ہاتھ کو سلامت رکھ انگلی اور انگوٹے کو سلامت رکھ پاؤں کو سلامت گھٹنے کو سلامت رکھ آدمی کہہ سکتا ہے اللہ مجھ کو سلامت رکھ لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ غیر ضروری ڈیٹیل ضروری نہیں اللہ میرے گھر کی چھت اچھی رکھ دیوار اچھی رکھ کھڑکی اس کی کنڈی اچھی رکھ ایسی غیر ضروری چیز مانگنا اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے یہ غلو ہے یہ ارتدا ہے اللہ ارتدا کو پسند نہیں کرتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سِوَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں جامع دعا کیا کرتے تھے کم الفاظ میں زیادہ چیزیں مانگ لی جائیں آپ ایسی دعا کرتے تھے اور آپ اس کے سوا غیر ضروری تفصیل چھوڑ دیا کرتے تھے جامع دعا کرتے تھے یہ ابو دعوت اور حاکم کی دعاتیں صحیح نواز ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں سمعنی ابی وانا اقول میں دعا کر رہا تھا اور میرے والد صاحب شاید ابن وقاص نے مجھ کو سنا میں دعا کر رہا ہوں کیا دعا کر رہا ہوں میں دعا کر رہا تھا اللہ ایما حج و کدا و اے اللہ مجھ کو جنت دے اس کی نعمتیں دے اس کی فلاں, فلاں اس کے پھل دے پھول دے یہ دے وہ دے پوری جنت کی ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی دعا میں تو اس طرح سے دعا مانگنا شروع کی وَأَعُوذ بِكَ مِن النَّار لَا وَكَدَا وَكَدَا؟ اے لام سے بنائی انہوں نے جب سنا میرا بیٹا دعا کر رہا ہے بیٹے این سمے تو رسول اللہ صلی اللہ یقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آ فرماتے تھے ان قریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حدے پار کر دے گی دعا میں حد سے بڑھ جائے گی خبردار ان میں سے مت بن ان میں سے مت بن انك ان اعطيت الجنہ اعطيتها وما فيها من الخير اگر جنت تجھ کو مل گئی جنت میں جو ہے سب ملے گا تج کو جنت ملے گی نا تو سب ملے گا مینہا معافی ہا مشر اور اگر تو جہنم سے بچا لیا گیا تو جہنم میں جتنا شر ہے سب سے بچا لیا جائے گا اتنا لمبا ڈیٹیل پوری لسٹ مانگ رہا ہے پوری لسٹ سے پناہ مانگ رہا ہے اتنا لمبا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی آپ دیکھے بہت ساری قومیں دعا کا وہاں بہت اہتمام ہے یہ ہوا دعا وہ ہوا دعا ہر چیز میں دعا اور دعا کے لیے خاص بڑے بڑے اجتماع میں لوگ دوڑتے کودتے چھلانگ لگاتے دعا کے لیے جاتے ہیں سفر کر کر کے جاتے ہیں اور دعا کیسی دعا ہو اتنی لمبی دعا ایک گھنٹے کی دعا کی ہے فلوں میں اچھا دو گھنٹے کی دعا کی ہے ڈھائی گھنٹے کی دعا یہ کون سی ہے بھائی اتنی لمبی دعا کہ آدمی کو ہاتھ کے لیے سٹینڈ لگانا پڑے اتنی لمبی دعا یہ غلو ہے اور وہ دعائیں کیسی ہیں اے اللہ یار فرما, اے فرما تو غیر ضروری اتنی لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو مختصر کیا یہ دعا کہاں کی آئی دعا تو عنقریب کون آئے گی جو دعا میں حدیں پار کرے گی ایسی دعا کرے گی جو ایسا اتنا ڈیٹیل اتنی تفصیل اتنا لمبا اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم اس طرح سے پسند کیا ہے نہیں آپ جامع دعا کرتے تھے آپ جامع دعا کرتے تھے غیر ضروری ڈیٹیل آپ چھوڑ دیتے تھے اس حدیث کو امام احمد اور ابو ابوداود وغیرہ نے روایت کیا یہ آسم درجے کی حدیث ہے اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کرنے میں دعا میں دھیان نہ رکھے بلکہ رسمن رسمن لا لاپرواہی سے دعا کرے کیا آدمی مانگے اللہ سے اللہ یہ دے وہ دے وہ دے ہاں ٹھیک ہے دے دے اور نکل گیا ایک یعنی دعا میں کوئی جان نہیں اس کی واقعی گر گڑ گڑا کہ اللہ سے اندر سے مانگ رہا ہو ایسا نہیں ہے رسم رسم کے طور پر دعا مانگے اللہ سے کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے دعا کے اندر بلکہ بس الفاظ میں مانگ لے اللہ سے اور نکل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے ملنے کے یقین کے ساتھ مانگے اللہ سے ملنے کے یقین سے مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادال اللہ, اللہ سے تم ایسے دعا مانگو کہ دعا کی قبولیت کا یقین تم کو ہو دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو رسم پوری کرنے کے لیے دعا نہیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ وہ اللہ لا دعا ان من قلب غافل لاہن خبردار اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالی ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل غفلت میں پڑا ہوا ہو غافل ہو اور لاہن لاہ میں کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہو غفلت میں پڑے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے واقعی جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو آزاری سے اللہ سے مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے اس حدیث کو امام نے بھی روایت کیا ہے نمبر گیارہ دعا میں اللہ سے مانگتے وقت بہت ادب میں ایسا اللہ اگر تجھ کو صحیح لگتا تو دے اللہ یا یوں کہے اللہ دینا تو, دینا تو دے نہیں تو مت دے زد نہیں میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے ایسا آدمی اللہ سے نہیں مانگے یعنی آدمی اللہ سے کہے اللہ دینا تو دے نہیں دینا تو مت دے ایسا نہیں کہے اللہ تو چاہے تو دے نہیں چاہے تو مت دے ایسا نہیں کہ مانگ رہا پھر کیوں ہے چاہے گا تو نہیں مانگ کے بھی دے گا اور نہیں چاہے گا تو مانگ کے بھی نہیں دے گا تو بولنے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو اللہ سے مانگ رہا ہے تو مانگ اللہ سے مانگ اللہ سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا دیا فہذیم مفید دعا کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو عزم کے ساتھ مضبوطی سے دعا کرو مضبوط دعا کرو ڈھیلی دعا نہیں ہے پختگی کے ساتھ مضبوط دعا کرو اللہ سے ولا یق ادم ان شی اتا تم میں سے کوئی ایسے اللہ سے دعا نہ کرے اے اللہ اگر تو چاہے تو دے اے اللہ اگر تو چاہے تو دے فن اللہ لَا اس لیے کہ اللہ کو کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے یعنی اللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو دے اگر کچھ پرابلم ہے تو مت دے اللہ کو کیا پرابلم ہے کسی آدمی سے آدمی ہوتا بھائی اگر کوئی حرج نہیں ہو تو بھائی ہمارا کام کر دو ہاں اگر تم کو ٹینشن ہے کچھ مسئلہ آ سکتا تو پھر جاننا کوئی بات نہیں ہے تو یہ مخلوق ہے جس کو کچھ دینے میں رکاوٹیں روڑے پریشانیاں مسائل آ سکتے ہیں اللہ کو کیا مسئلہ ہے اللہ چاہے دے دے اللہ چاہے دے دے تو اللہ سے اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کوئی پرابلم ہے نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے اس کو امام بخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ولا کن رقب تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے مضبوطی کے ساتھ سوال کرو مانگو اور اللہ تعالی سے خوب رغبت کے ساتھ مانگو رغبت سے آدمی مانگے تڑپ کے ساتھ مانگے چاہیے اس دل کے ساتھ مانگے فن اللَّهَ لَا تعدم شَيْءٌ شعین اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے اتنا بڑا کیسے دے دوں اللہ کو ایسا نہیں ہے اے اللہ جنت میں فردوس دے دے پھر تو ایسا مانگتے ہی مل جائے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ چاہے تو دے دے مانگا دے دیتا ہوں. کیوں نہیں دے سکتا اللہ اللہ کو پرابلم کیا ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے یہ ایک دم فقیر ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کچھ نہیں اس کے پاس بیٹھے بیٹھے ٹائم ملا مانگ لیا اللہ سے اللہ پھر دیتے اللہ لے لے لے دے سکتا اللہ کبھی اوقات ہوتے ہیں آدمی چک جاتا ہے میں. اللہ آپ لوگ کیا دے گا ارے دے سکتا ہے اللہ دے سکتا ہے کسی کو بھی اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے مانگ کے تو دیکھے آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے اس کا برتن چھوٹا ہے اس کا مانگنے والا منہ چھوٹا ہے اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے یہ مانگنے میں چونکہ یہ کس کو دیتا نہیں نا تو سوچتا اللہ اتنا بڑا آپ نے کیسے دیکھا اللہ دے سکتا ہے اللہ کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے میں ڈرے نہیں اللہ کو اتنا بڑا کیسے اللہ ایسا نہیں اللہ دے سکتا ہے مانگے اللہ سے مانگے اللہ سے یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا يتعذم اللہ کے ہاں کسی چیز کا دینا بھاری نہیں ہے نمبر بارہ دعا میں جلد بازی کرنا کیا آدمی ایک دو بار ٹرائی کرے اپنی دعا قبول نہیں بولی جانے تو مانگ نہیں چھوڑ دے آدمی دعا میری قبول نہیں ہوتی ایسا کہنا غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں یوستی تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کے وہ جلدی کرنے لگی ہے فیاقول کا دیا تو ہے وہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میرا رب میری دعا قبول نہیں کرتا جب وہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے آپ کو کیا معلوم آپ کا معاملہ سینکشن ہو گیا ہے آپ کو ملنے والا ہے لیکن آپ یہاں سے بول دیئے دعا کی قبول نہیں ہو رہی اب وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جب وہ ایسا کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے اعتبار سے بندے کے لیے صحیح وقت پہ صحیح چیز دیتا ہے تو اس کا اس کی ریکویسٹ گئی ہے وہ سینکشن ہو گئی ہے اب اللہ صحیح چیز دے گا اس کو لیکن اس نے کیا کر دیا اپنی دعا پر پانی پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور جلدی کرنا کیا ہے آپ نے فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے دعا قبول نہیں کی یہ بخار مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا دعا کرتا ہے لیس بی ولا, ولا بشرطی وہ دعا گناہ کی یا قطار کی نہ ہوتا ہو یا ہر بندے کی دعا کے بدلے تین میں سے ایک چیز اللہ اس کے لیے کرتا ہے کیا ہے نمبر ایک امّا اَن يُعجّل یا تو اللہ یوں کرتا ہے کہ جو مانگا وہ اس کو دے دیتا ہے اے اللہ مٹھائی کا ڈبا دے دے دے دیتا اللہ اے اللہ جواب دے دے دے اولاد دے دیتا ہے جو مانگا وہ اللہ دے دیتا ہے اماج جی ال جو مانگا وہ دے دیتا ہے اما داق رہا لہو فی الآخر یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں دوں گا لیکن اس کے بدلے آخرت میں بہت اچھا کچھ تو دوں گا تو دعا ویسٹ نہیں جاتی ہے کچھ نہ کچھ ملتا ہے چاہے دنیا میں مل جائے لیکن اگر دنیا اللہ نہ دے تو آخرت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے اس کی پکار ضائع نہیں جاتی ہے اس لیے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے اما فن ہوں <مِتْلَحَا> یا پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں اس سے اس کی دعا کے بقدر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ نہیں دیں گے گاڑی چاہیے گاڑی نہیں دیں گے ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے تو اللہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اس کی تو نہیں دیتا ہے لیکن کوئی بڑی برائی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے مانگا تو نہیں تھا اس میں مانگا تو کچھ اور تھا لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہے جو مانگا اللہ تعالیٰ کسی اور برائی سے جس کو یہ نہیں جانتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا اس کی دعا کی وجہ سے یعنی کوئی دعا ویسٹ نہیں ہوتی ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ نہ کچھ ملے گا آدمی کوشش کرتے رہے صحابہ نے اس پر کہا ادن نخر کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پھر دعا بہت زیادہ دعا کریں آپ نے فرما اللہ اکثر اللہ تو بہت زیادہ کا حقدار ہے یعنی تم زیادہ کرو اللہ زیادہ ہی کا حقدار ہے یا آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے یعنی تم کتنا بھی مانگو کم تھوڑی ہوگا اس کے پاس اللہ کے پاس زیادہ ہے اللہ زیادہ حقدار ہے دعا کا اس کو امام احمد حاکم اور تبرانی نے اللہ وسط اسغیر میں اور بےحقی نے اشعب المان میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں ہاتھوں کو ایسا رکھنے کی بجائے یعنی ہتھیلی کو اوپر یا چہرے کی طرف رکھنے کی بجائے آدمی الٹی ہتھیلیوں سے مانگے یا اس طرح سے الٹی ہتیلیاں کر لے یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے عیسائی کرتے ہیں یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے مشرقین کرتے ہیں یا بعض لوگ یوں ہتھیلیاں مسلتے ہیں ہاتھ دھو دعا میں کیا کر رہے ہیں آدمی ادب سے سنت کے مطابق دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہ باطن کف ہے جو اندر ہے آپ سیدھے کھڑے ہو چھپے گا کیا وہ اندر کا حصہ ہے دیکھے گا کیا باہر کا حصہ ہے آپ نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو اپنے اندر کے حصے سے دعا کرو یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہتھیلیوں سے دعا کرو یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے اس کو اللہ کی طرف مت کرو دعا میں اس کو امام ابو دا نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے تو دعا اس طرح سے ہم ہاتھ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف ہتھیلیاں رکھتے تھے دعا میں اور سینے تک آدمی چہرے تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور بعض اوقات آسمان کی طرف بھی اس طرح سے اوپر بھی ہاتھ کر سکتا ہے اس کو یعنی یہ دعا کا ایک اور طریقہ ہے چودہ دعا میں خصوص نماز میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا یہ ممنوع ہے نماز میں تو ویسے بھی منع ہے اور ایک یعنی یہاں پر حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لکوام اب سارم ان دعا افسلا <الصَّمَان> لوگوں کو جو لوگ دعا میں آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اونچی کرتے ہیں ان کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے او لطف تفن یا پھر ایسا ہوگا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی نماز میں آدمی کو دعا کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے نہیں آپ نے دیکھا اگر تراوی میں بہت سارے لوگ جب دعا ہوتی ہے وطر میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں حرم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے دعا کے وقت نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یہ مسلم کی روایت ہے یہ غلط ہے اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں ابتدا ان شروعات میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ عمر درود نہ پڑے یہ شروع میں ہونا چاہیے اللہ کی تعریف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اس کے بعد جو حجات ہیں مانگے اور بھی آداب اس کے ہیں فضالہ ابن عبید کہتے ہیں سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلن يدعو فی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا لم يحمد اللہ ولم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑا فقال صلی اللہ علیہ وسلم آجی رہا آپ نے کہا آدمی نے جلدی کی اس آدمی نے دعا میں جلدی کی ہے. سم دیا پھر آپ نے بلایا فقال رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثناء سے شروعات کرے ہیں. دعا کی شروعات کس سے کرے اللہ کی حمد و ثناء سے نبی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد دروت پڑے ثُمَّ بَعْد بِمَا شا. پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے ایک اللہ کی حمد و ثناء کریں اس کے بعد نبی صلی اللہ پر دروت پڑے اور نمبر تین اپنی جو حاجت ہے وہ مانگے یہ ابودا تمدی مہبان حاکم اور بحقی کی رواج ہے نمبر دعاؤں میں جو وارد الفاظ ہیں ان کو ہٹا کے اپنی طرف سے تبدیلی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ دعا کے سکھائے ہیں جو معصور دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں ان میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنا کوئی لفظ ہٹا کے کچھ کا کچھ بدل کے کچھ اور بنا دینا یہ بھی دعا میں منع ہے برائے آزم رضی اللہ کا کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتو دا ادو اکلی صلاح جب تر آئے تو نماز کا وضو کروٹ اللہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا فوق تو امر اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا وہ الجا اور میں نے تیری پشت پنی حاصل کی یعنی میں نے تیری پناہ حاصل کی رگ بتن علیہ تیری طرف رغبت اور تیری خوف سے تیری طرف میں متوجہ ہوا من کا اللہ علیہ تیرے سوا نہ کوئی مل جا ہے نہ منجا ہے کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے کسی کی طرف جائے تیرے سوا کوئی نہیں کسی شر سے پنا کے کہیں جائے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں اللہم آمنت بکتابک اللہ دی انزلت اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لاتا ہوں وبنبی کل لدی ارسلت اور جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں آپ نے فرمایا جب تُو یہ دعا پڑھے فَإِن مُتْتَ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ اگر تو اس رات مر گیا اسلام پر مرے گا فطرت پر مرے گا وَجَعَلْهُ اور آخری کلمات جو تیری زبان سے نکلیں وہ یہی دعا ہونے چاہیے آخری دعا یہ ہونی چاہیے تیری آخری بات تیری زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ دعا آپ کو پھر سے پڑھ کے سنائی مطلب مجھ کو یاد ہے کہ نہیں آپ دیکھیے صحیح پڑھتا کہ نہیں دیکھیے آپ نے پڑھ کے سنا صاحب نے پڑھ کے سنایا فلم کہتے ہیں جب میں اس دعا میں ان الفاظ پر پہنچا اللہ کتابی کلبی کل انزل اللہ میں تیری نازر شدہ کتاب پر ایمان لایا قلت ورسولک رسول کا وہ الفاظ ہیں میں نے کیا کہا و رسول ارسل وہ رسول جس کو تو نے بھیجا قال آپ نے کیا کہا نہیں وہ نبی اکلدی ارسل یوں کہے جو نبی جس کو تو نے بھیجا نبی سکھایا نبی بول رسول مت بنا اس کو حالانکہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے لیکن تعلیم کیا دی یہاں پر جو لفظ میں نے سکھایا اس کی پابندی کر اپنی طرف سے دعا میں تبدیلی مت کر تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں انہی کی پابندی کرنا چاہیے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے ایک اور غلطی دعا میں قافیہ بندی کرنا یعنی شعر شاعری میں دعا کرنا اللہ سے شاعر صاحب ہیں اللہ سے شعر میں دعا کرنا شروع کر دے تو یہ بھی یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے قافیہ بندی کرنا اس انداز میں کاہنوں کی طرح دعا کرنا یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں فن در سجع من الدعائی فشتنبه دعا میں قافیہ بندی سے بچ شعر شاعری کی طرح دعا کرنے سے بچ اس سے بچتا رہے فإني أحد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اس لیے کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کا دور دیکھا ہے لا يفعلون الا ذلك وہ ایسا ہی کرتے تھے یعنی لا يفعلون الا ذلك الاجتنام وہ اس چیز سے بچتے رہتے تھے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے تو شیر شائری کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے کاہنوں کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے اٹھاروی غلطی دعا میں بلا سبب آواز اونچی کرنا چیخ چیخ کے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعن وخفیتن انب المتدین اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر چھپ چھپا کر یقیناً وہ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے گڑ گڑا کے سرگوشیوں میں چپ کے چپ کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے یہ طریقہ دعا کا ہے بلا سبب جہر نہیں کرنا چاہیے ہاں لیکن مثلاََ دعا قنوط ہے یا اس طرح کی دعائیں جہاں ثابت ہے زور سے دعا کرنا تاکہ بھی شریک ہو جائیں تو ایسی صورت میں آواز سے دعا کی جا سکتی ہے لیکن بے وجہ آدمی زور زور سے دعا کرنا شروع کرے یہ مناسب نہیں ہے یہ سورہ الراف کی آئس ہے ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں خفیتن کا مطلب ہے سر سے یعنی سرگوشی میں خاموشی سے چپ کے چپ کے دعا کرنا نمبر انیس غلطی دعاؤں میں جو ہوتی ہے